آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی یعنی کہ پرانے وقتوں کی لکھی ہوئی کہانی کا عنوان ہے چالاک مرغا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مرزا ادیب نے کسی جنگل میں ایک بھیڑیا اور ایک لومڑ رہتے تھے دونوں کی آپس میں دوستی تھی وہاں پر ایک مرغہ بھی رہتا تھا جو کھا کھا کر خوب موٹا تازہ ہو گیا تھا تھا بڑا چالاک ان دونوں سے دور دور رہتا تھا اور کسی طرح بھی ان کے قابو میں نہ آتا تھا یہ مرغہ تھا ایک گڈریے کا جو جنگل ہی میں ایک طرف رہتا تھا بھیڑیا اور لومر روز مرغے کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اگر یہ مرغہ کسی دن ہمارے قابو میں آ جائے تو ہماری عید ہی ہو جائے کس مزے سے دعوت اڑائیں ہم مرغہ ان کی نیت جانتا تھا لہذا کبھی ان کے قریب نہیں آتا تھا ایک دن دونوں دوست ملے تو بھیڑیا بولا امیں تو بھیڑیا لومڑ کے بجائے بکریاں ہونا چاہیے تھا گھاس کھا کر سوتے رہتے لومڑ آہ بھر کر کہنے لگا او oh, ٹھیک ہی کہتے ہو دیکھو نا یہ مرغہ ہمیں کس طرح ستا رہا ہے گھاس کھات گھاس کھاتے ہوتے تو آج اس طرح ترستے کیوں یہاں گھاس کی کوئی कमी نہیں ہے مگر یہ مرغہ اے یہ کب ہمارے قابو میں آئے گا بھیڑیا نے کہا او ہم تو نرے بدھو ہیں بدھو لومڑ بولا ہاں بدھو بدھو بھی کیا گدھے ہیں گدھے مگر نا امید کیوں ہوتے ہو بھائی میں نے ایک بات سوچی ہے یہ مرغہ بڑا پیٹو ہے ہر وقت کھاتا رہتا ہے میں اس کی دعوت کرتا ہوں مزے چیزیں جمع کرتا ہوں اور بلاتا ہوں اسے کھانے پر بالکل انکار نہیں کرے گا آئے گا تو دونوں کی عید ہو جائے گی کیوں مانتے ہو استاد بھیڑیا ہنس کر بولا میرے الو وہ تمہاری دعوت پر آئے گا کیوں جانتا نہیں ہماری نیت خراب ہے لومڑ نے جاب دیا آئے گا ضرور آئے گا دوسرے دن مرغا اپنے کوٹھے پر پہنچا تو لومر نیچے آ کر بولا Hey, بھائی صاحب آپ ہم سے اتنی دور کیوں رہتے ہیں ایک ہی جنگل میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں ہم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مرغا کہنے لگا آ فرمائے ہو کیا حکم ہیں کہیے تو اپنے مالک کو بلا لو جوتوں سے ذرا جناب کی خاطر توازو کر دے لومڑ کہنے لگا وہ دوست مہمان کی یہ عزت میں تو آیا تھا آپ کو کھانے پر بلانے بڑی اچھی اچھی چیزیں جمع کر رکھی ہیں طرح طرح کے پھل کھیر حلوہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ آ کر ایک بار دیکھیے تو آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو بتا دیجیے میں دعوت کے روز گھر میں رہوں گا ہی نہیں غریب کھانے کا دروازہ کھلا رہے گا ضرور آئیے کہیں سب کچھ ضائع نہ ہو جائے یہ کہہ کر لمڑ چلا گیا مرغا سوچنے لگا یہ لومڑ کا بچہ مجھے ضرور پھینک دینا چاہتا ہے مگر یہ کھیرال حلوہ اس کی منہ میں پانی بھر آیا دیر تک سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا ضرور جاؤں گا اس کی دعوت پر اس نے کہا جو ہے میں گھر پر نہیں رہوں گا پھر کیا خطرہ ہوگا مجھے گھر پر وہ ہوگا نہیں میں کھا پی کر آ جاؤں گا دوسرے دنوں پہنچ گیا لومڑ کی گھر طرح طرح کے کھانے رکھے تھے وہاں نہ تو بھیڑیا تھا اور نہ لومڑ مرغا اندر چلا گیا جیسے ہی وہ اندر آیا تو لومڑ کے گھر کا دروازہ فوراً بند ہو گیا اب مرغے کو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں پھنس گیا ہے دونوں اندر چھپے بیٹھے ہیں اور ابھی مجھے پکڑ لیں گے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا جھٹ ایک بات اس کے دل میں آ گئی بولا اے بدقسمتی آج ہی میرا بڑا بھائی شہر سے آ رہا ہے جی چاہتا ہے اسے بھی لے آؤں یہ چیزیں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی بھیڑیا اور لومڑ دونوں اندر چھپ کر بیٹھے تھے انہوں نے جو یہ بات سنی تو آپ اسے مشورہ کرنے لگے بھیڑیا بولا ایسا موقع پھر کب ہاتھ آئے گا آنے تو اس کے بھائی کو بھی ہمارے مزے آ جائیں گے لومڑ بھی لالچ میں آ گیا اس لیے دروازہ کھول دیا مرغ دروازے کے باہر جا کر بولا جناب یہ دھوکہ کسی اور کو دیجیے گا میں نہیں آتا اس دھوکے میں اور وہ بھاگ کر اپنے کوٹھے پر جا چڑھا دونوں کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا شکار تو ہاتھ سے نکل چکا تھا بھیڑیا کہنے لگا او خیر کوئی بات نہیں اب دیکھوں گا کس طرح بچ کر جاتا ہے تم کل اسے بتانا کہ بھیڑیا مر گیا ہے بننے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میرا سارا سامان میرے عزیز بھائی مرغے کو دے دینا میں تمہیں اطلاع دینے آیا ہوں اس کے گھر پہنچاؤ آخری بار اپنے بھائی کو دیکھ بھی لو اور سامان بھی لے لو لومڑ کوئی تجویز بہت پسند آئی او ٹھیک ہے تم مردہ بن کر لیٹ جانا اور لومر اگلے روز گڑیرے کی چھت کے نیچے جا کر رونے لگا مرغا چھت پر سے بولا کیا ہوا لومڑ میاں لومر رو رو کر بتانے لگا کہ اس کا بھائی بھیڑیا مر گیا ہے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر گیا مرغہ دل ہی دل میں ہسا ہاں مجھے پکڑنے کی ایک اور تجویز سوچی جا رہی ہے مگر مجھے دھوکہ دینا کوئی آسان کام نہیں وہ بولا آئے بھائی لومر کتنی بری خبر سنائی ہے تم نے میرا تو دل غم سے پھٹا جا رہا ہے اچھا اللہ کی مرضی میں ابھی حاضر ہوتا ہوں آخری بار اپنے پیارے بھائی کو دیکھتا ہوں لومر جب جبھی لفظ سنے تو خوش خوش لوٹ گیا اور بھیڑیے کو بتا دیا کہ مرغہ آ رہا ہے بھیڑیا مردہ بن کر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد مرغا آ گیا بھیڑیا گھر کے اندر پڑا تھا اور بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا اس نے اپنا سانس بھی روک رکھا تھا مرغا بھیڑیے سے کافی دور ہو کر بولا افسوس میرا بھائی مر گیا اب میں کہاں ڈھونڈوں گا اپنے پیارے بھائی کو بھیڑیا خوش ہو گیا اب تو وہ ضرور آ جائے گا قابو میں مرغہ وہیں کھڑا رہا اور کہنے لگا او oh, بھیڑیا مرتا ہے تو اپنی ٹانگ ہلاتا ہے مگر میرے بھائی کی ٹانگ کیوں نہیں ہل رہی حالانکہ یہ مر چکا ہے بھیڑیے نے جب یہ بات سنی تو اپنی ٹانگ ہلانے لگا مرغہ ہنس کر بولا oh, حضور سلام عرض کرتا ہوں کبھی مردے بھی ٹانگ ہلاتے ہیں میں آپ کے دھوکے میں نہیں آ سکتا اور یہ کہتے ہوئے وہ ہنستا ہوا اپنے گھر چلا گیا لومڑ اور بھیڑیا اسے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور یہاں ہوئی ہمارے عقلم مند مرغے کی کہانی ختم ہمیشہ عقل سے سوچنا چاہیے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ایسے ہی کامیاب رہتے ہیں کل آئیں گے ان ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نمت بھولا کیجئے اللہ حافظ